السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مرکز محمد ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها واسى منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسائلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فاضا عظيما ثم بعد فإن أصدق الكلام كلام الله هدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشرق الأمور محدثاتها وكل موتثة بذعه وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار من يدع الله ورسوله فقد رشد واهتدى من يعس الله ورسوله فقد ذنب وغضاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وإنك حميد مجيد اللہ مبارک على محمد وعلى عل محمد و على ابراہیم وعلى عل آل ابراہیم الحمید المجی خان کل ملنا اللامہ الن کا العليم علیم الحکیم بشراہ علی صدری و یسر علی عمری من القدت یفق ولی وقد الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم منزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنتوا من رحمة الله أن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کی مغفرت غسرت کا ذکر چل رہا ہے اللہ تبارک مطالعہ کے سے مبارک نام بہت سی صفات بہت سے افعال کے حوالے سے اس کی مغفرت کا ذکر ہو رہا ہے اس کے افعال مبارکہ میں سے ایک فعل یہ ہے اللہ رب العزت ہر رات ایک تہائی حصہ باقی بچتا ہے تو آسمان دنیا پر نظول فرماتا ہے یگ یگ ربنا دوبارہ کا بتایا تھا اللہ عمر عزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جب بھی رات کا پچھلا تیسرا پہر باقی بچتا ہے فجر کے طلوع ہونے تک پکارتا ہے اور ندا فرماتا ہے جس میں ایک ندا یہ بھی ہے ڈھل میں مستقفر انف اکثر الحو ہے کوئی گناخوں کو بخشانے والا میں اس کو بخش دوں اور معاف کر دوں اللہ تعالیٰ کا یہ فعل اس بات کی دلیل ہے اللہ رب العزت کس قدر اپنے بندوں سے صلح کرنے کے لیے تیار اور آمادہ ہے کس قدر بندوں کی خطاؤں کو کی معصیتوں کو معاف کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بلاہ یری دینا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سب کو معاف کر دے اس میں کسی طبقے کی تخصیص نہیں ہے سب کو معاف کر دی اللہ کی چاہت بلکہ اللہ رب العزت نے ایک مقام پر ان کی توبہ کا ایک فارمولہ بیان کیا ہے یغفر یو ما کا سلف بندے جو بھی گناہ کرتے ہیں اگر یہ صرف باز آ جائیں گناہوں کو چھوڑنے کا عزم کر لیں ارادہ کر لیں یغفر فر ما کا سلف تو ان کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا یہاں وہ لوگ مخاطب ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے جنگیں کرتے تھے برسر پیکار تھے اگر یہ لوگ جنگیں چھوڑ دینے کا عزم کر لیں اور اپنے کفر کو چھوڑ دیں تو اللہ رب العزت سابقہ دور میں جو کچھ ہو چکا انہوں نے جو بھی کفر کیا شرک کیا میرے نبی سے قتال کیا میں وہ سب معاف کر دوں گا یہ ایک عظیم بشارت ہے ہر شخص اپنے گناہوں کو جانتا ہے سمجھتا ہے گناہوں سے بعد آنے کا عزم و ارادہ کر لیا جائے اور اللہ تعالی ایک انسان کے دل سے اس کے بعد آنے کی صداقت کو پہچان لے سچائی کو پہچان لے تو بندے کا بعد آ جانا ہی اس گناہ سے توبہ قرار پائے گا اور اللہ ربر عزت اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گا یہ سارے نصوص اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے بڑا ہی غفور الرحیم ہے اور بڑی وسیع مغفرت والا ہے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی بھی ہے انا نبی نبیبہ میں توبہ کا نبی ہوں اور جو دین لے کر آیا ہوں دین میں توبہ اور استغفار کو ایک بنیادی اور مرکزی حیثیت حاصل ایک بڑا اہم مقام حاصل ہے میرے اس دین میں توبہ استغفار کے معاملے کو بڑا آسان کر دیا گیا ہے امت امت مرحومہ بخشش کے مستحق ہے اور اللہ رب العزت نے اس معاملے کو میری امت کے لیے بہت آسان کر دیا ہے ہم نے عرض کیا تھا بعض بہت چھوٹے چھوٹے اعمال سابقہ گناہوں کی بخشش کا سبب بن جاتے ہیں ان میں سے ایک عمل جو دن میں بار بار اپنایا جا سکتا ہے دوہرایا جا سکتا ہے وہ وزو کا عمل ہے وزو کی کئی جہتیں ایسی ہیں کہ ہر جہت بندے کی بخشش پر قائم ہوتی ہے اور منتج ہوتی ہے ہر جہد کا نتیجہ بندے کی بخشش ہے اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو دن رات کی گھڑیوں میں بار بار دوہرایا جا سکتا ہے بار بار وضو کر کے اپنے گناہوں کو بخشوایا جا سکتا ہے وضو میں چند چیزیں ہیں ایک ہے اس باغ وضو یعنی مکمل وضو دوسرا احسان وضو یعنی اچھے طریقے سے وضو تیسرا وضو کی محافظت وضو کی حفاظت جس کا معنی ہم واضح کریں گے چوتھا بابزو ہو کر بستر پہ آنا رات کو سونا یہ سارے امور اور پانچویں چیز ایک اور بھی ہے اور وضو کے بعد کی دعا ان سارے امور کا التظام جو ہے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ اور باعث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے منتوزہ کما امیرا بس اللہ کما امیرا غفر ما تقدم من دمبی جو شخص وضو کر لے جیسے اس کو حکم دیا گیا ہے جیسے ہمارا طریقہ ہے پھر نماز پڑھ لے جیسے اس کو حکم دیا گیا ہے یہ جو ہمارے طریقے کی نماز ہے تو ان دو اعمال پر غفر ما تقدم من ضمب اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا یہاں وضو کا ذکر ہے اور اچھے وضو کا ذکر ہے کما میرا جیسے حکم دیا گیا ہے یعنی وضو کے عمل میں آپ کی اپنی مرضی نہیں چلے گی بس شرط یہ ہے کہ وضو شریعت کی حدود میں ہو اور نبی علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق ہو آپ نے بزو کے تمام اعضاء کو تین تین بار دھویا فقت والا کس شخص نے تین بار سے زائد کسی عضو کو دھویا تو اس نے بہت ہی برا کیا ظلم کیا وہ حد سے بڑھ گیا اس کا یہ عمل غلوب شمار ہوگا اور غلو کا انجام بربادی ہے کچھ لوگ اچھے وضو کے لیے تین بار سے زائد دھونے کو حلال سمجھتے ہیں جبکہ یہ ایک جرم ہے اور ظلم ہے جس سے روکا گیا ہے تین بار دھونا کفایت کر جائے گا اس میں یہ دعوت ہے کہ وضو پوری توجہ سے کیا جائے تاکہ یہ کوشش برقرار رہے کہ تین بار دھونا کفایت کر جائے میرے بے توجہی ہوگی بے دہانی ہوگی تو ہو سکتا ہے تین بار سے زائد دھونے کی ضرورت پڑ جائے اعضاء خشک رہ جائیں وزو میں ایک قلبی استحزار ضروری ہے مکمل توجہ ضروری ہے یہ سوچ کر مکمل توجہ کے ساتھ وضو کیا جائے کہ ایک عظیم عمل انجام دینے جا رہے ہیں جو کہ نماز ہے پورا ایک دھیان اور توجہ ہو اور کما عمرہ کی تفصیل بھی یہی ہے کہ نبیر اسلام کے حکم اور آپ کی سنت کے مطابق وضو ہو کچھ لوگ الگ سے گردن کا مساح کرتے ہیں جو کہ خلاف سنت ہے بلکہ بدرت ہے ہر بدت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے یہ نبی اسلام کی حدیث ہے تو یہ حدیث اچھے وضو کا بہترین نتیجہ پیش کر رہی ہے اور اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وضو کر کے کچھ نہ کچھ نماز پڑھی جائے منتمہ کما وہ میرا وسلح کما وہ جو شخص ہمارے حکم کے مطابق وضو کر لے اور ہمارے حکم کے مطابق نماز پڑھ لے تو اس کے سابق تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے وضو کی محافظت وضو کی محافظت اس میں یہی معنی اور مفہوم ہے نبیر اسلام کی حدیث ہے لا <سؤال> مؤمن صرف مؤمن ہی وزو کی حفاظت کرتا ہے جس کا معنی یہ کہ ہر بندہ ہر وقت با وزو رہنے کی کوشش کرے یہ وزو کی حفاظت اور یہ بہت بڑا اجر کا باعث ایک عمل ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی حشنوں سے پوچھا تھا کہ اخبرنی اخبار عملتا ہو اے بلال مجھے اپنے اس سب سے بہترین عمل کی خبر دو جو تم انجام دیتے ہو فہ نی سمیت خاشفت نالے الجنہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آٹھ سنی تمہیں یہ مقام کیسے حاصل ہو گیا اور بھی صحابہ موجود ہیں مگر تمہیں یہ برتری اور تفوق کیسے نصیب ہوا بتاؤ تم کیا عمل کرتے ہو اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں بے سبقدہ نید جنت تم جنت میں مجھ سے پہلے اور مجھ سے آگے کیسے اپنے خوبصورت عمل کی ہمیں خبر دو تو جناب بلال نے جواب دیا معذن تھو الا وسلم تو ایک میرا دائمی عمل تو یہ ہے کہ میں نے جب بھی اذان دی اذان دینے کے بعد کم از کم دو رکعت نماز ضرور پڑی یہ پوری زندگی کا معمول ہے دوسرا عمل یہ ہے کہ ما صاحب حدث الا تبزاصل کہ جب بھی میں بے بزو ہوا بزو ٹوٹا تو میں نے فوراً بزو کر لیا اور تیسرا عمل یہ ہے لمحت تو ہر فیساد کہ رات یا دن کے کسی حصے میں, میں نے جب بھی بزو کیا اللہ صلی ما قدر دیر علی بذالک ال بدالقل تو جب بھی وزو کیا رات کو کیا دن کو کیا تو اس وزو کے بعد میں نے نفل ضرور پڑے جو اللہ تحفید دے یہ تین دائمی عمل ہر اذان کے بعد کم از کم دو نفل اور جب بھی بے بزو ہو بزو کر لے یہ بزو کی حفاظت ہے کہ ایک مومن اپنے بزو کا محافظ ہوتا ہے اور جب بھی وہ بے بزو ہوتا ہے بزو کر لیتا ہے اور تیسری چیز یہ کہ جب بھی وزو کیا اللہ نے جو توفیق دی نماز ضرور پڑی نفل ضرور پڑے تو یہ حفاظت ہے بزو جس سے اللہ رب العزت نے یہ شرف عطا فرمایا کہ ان کے قدموں کی دمک جنت میں گونجتی اور سنائی دیتی دی ہے تو یقینا یہ اردو اس کا بڑا ایک اہم کردار ہے ہماری رفرد دراجات میں اور گناہوں کی بخشش میں امریک آباسر رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں مسجد میں آپ تشریف فرما تھے اور کچھ صحابہ ساتھ تشریف فرما تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی من منتبہ صلاح رکھا تھا نے ہی وقل کہ جس شخص نے اچھا اور خوبصورت وزو کیا پھر دو رکعت نماز پڑھی اس نماز میں اپنے دل اور چہرے کے ساتھ متوجہ ہو دل کی توجہ کا معنی دل کا حاضر ہونا اور دل کی خشیت اور چہرے کی توجہ کا معنی دائیں بائیں جھانکنے سے گریز کرے نگاہوں کا پوری نماز میں ایک محل ہے اور وہ سجدے کا مقام ہے تشہد کے علاوہ تشہد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور معمول یہ تھا کہ لا جاوید بس اور جو آپ کا اشارہ تھا انگلی کا اشارہ اس سے آگے آپ کی نگاہ نہیں جاتی تھی باقی پوری نماز میں سجدے کا مقام یہ نگاہوں کا محل ہوتا تھا تو فرمائے کم دو رقائد پر متوجہ ہو اپنے دل کے ساتھ دل کا ادور اور دل کی خشیت قائم ہو اور چہرے کی توجہ بھی ہو تو غفر الحمتم امن زمبحی اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا نبی اسلام کے صحابی نے یہ بات سنی تو بڑا ایک تحسین میز رویہ اختیار کیا کہ کیا کہنا شریعت کی کیا وسرت اور سماعت اور کتنی برکت ہے محض اچھا وزو کر لینے پر اور دو رکعت نماز پڑھ لینے پر گناہوں کی بخشش ہے وہ خاموش نہ رہ سکے اور بے ساختہ یہ الفاظ ادا کرنے لگے اسی دوران کسی نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا پیچھے جھانکا تو وہ امیر میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو فرمایا کہ تم نے اس حدیث کو سن کر اس قدر خوشی کا اظہار کیا ہے تمہارے آنے سے قبل نبی السلام نے ایک اور حدیث بیان کی تھی اگر تم وہ سن لو تمہاری خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا اور کیا عالم ہوگا عرض کیا کہ مجھے فوراً وہ حدیث سنائیے تو جناب عمر نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے تمہارے آنے سے قبل یہ ارشاد فرمایا تھا اذا العبد المسلم ثم قال ادا تو اکدر مسلم اللہ شریف اللہ بہ شد اللہ محمد نبد کہ ایک مسلمان بندہ کر وزو کر لے اور بزو کے بعد یہ دعا پڑھ لے یہ دعا کیا ہے اللہ رب العزت کی توحید کی گواہی ہے ان لا الہ الا اللہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے وہ اکیلا سچا معبود ہے باقی معبود بنائے گئے ہیں چالی ہیں جھوٹے ہیں سب باطل ہیں وحدہو وہ اکیلا ہے لا شریک اللہ اس کا کوئی شریک نہیں باشد محمد رسول ورسولو اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یہ الفاظ کہہ دے جام میں ایک جملہ اور اس کا اضافہ ہے اللہ مجھ من التوابین بچان نہیں ملا متفحرین کہ یہ اللہ مجھے اپنے طباب بندوں میں شامل کر لے اور اپنے پاکیزہ بندوں میں شامل کر لے طباب بندے وہ ہیں جن کو اللہ رب عزت گناہ کے سرزد ہوتے ہی توبہ کی توفیق دے دے جب وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالی ان کی توبہ قبول کر لے وضو کے بعد یہ دعا کہ یا اللہ مجھے طبین میں شامل کر لے اور متحرین میں پاکیزہ بندوں میں فرمایا کہ جو شخص وضو کے بعد یہ دعا پڑے گا فتحت له ابواب قوام و اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے اور یہ عظیم شان اجہ گناہوں سے پاک صاف ہونے پر ملتا ہے جنت کا داخلہ ایک بہت بڑی سعادت ہے جو اس شخص کو حاصل ہوگی جو گناہوں سے پاک صاف کر دیا جائے لیکن یہاں تو جنت کے آٹھوں تروازے کھل جانے کا معاملہ ہے جو کہ بہت بڑا شرح ہے نبی اسلام نے اس امت کے صدیق ابو اوپر صدیق رضی ہو کو فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی تمہارے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دے یہ سعادت اس عظیم عمل پہ امر پر مل سکتی ہے کہ بندہ اچھا وزو کرے مکمل وزو کرے اور پھر یہ دعا پڑھ لے تو اللہ رب العزت جنت کے آٹھوں دروازے کھول دے گا جو کہ گناہوں کی بخشش کی علامت ہے نبی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے اللہ کو علامہ کیا تمہیں بتاؤں ایسے عمل جن پر گناہ واق ہوتے ہیں اور جنت میں دراجات بلند ہوتے ہیں کون سے عمل ہے اس باغ الغو عید المکار پہلا عمل کہ تکلیف کے باوجود مکمل وزو کرنا تکلیف سے مراد یہ ہے جیسے موسم سرد ہو اور پانی ٹھنڈا ہو لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ گرم پانی موجود ہونے کے باوجود ٹھنڈے پانی سے وزو کرے تکلیف برداشت کرنے کے لیے جب گرم پانی موجود اللہ کی نعمت موجود ہے تو اس کو استعمال نہ کرنا اس نعمت کی ناقدری ہے تو کوئی بھی مشقت ہو وزو میں اس کو برداشت کرنا جیسے پانی تیسری چوتھی منزل پر ہے تو وہاں چڑھ کے جانا وزو کرنے کے لیے جب پانی کے درمیان کوئی چیز حائل ہے تو اس رکاوٹ کو ختم کرنا وزو کرنے کے لیے بعض علاقے گرم ہوتے ہیں اور پانی بھی شدید گرم ہوتا ہے تو اس کی پرواہ نہ کرنا تو فرمایا کہ یہ عمل اس کے دو فائدے ہیں گناہوں کی بخشش اور درجات کی بلندی وزو کے عمل سے گناہوں کی بخشش کیسے حاصل ہوتی ہے نبیٰسلام کے حدیث میں اس کی تفصیل بارے تھے جب بندہ بزو میں کلّی کرتا ہے تو اس کے منہ کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں وہ لوگ ناک میں پانی دیتا ہے تو اس کی ناک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں ایک حدیث میں خلج الخط من خیاشی میں کہ جو ناک کی گہرائی ہے وہاں تک کے تمام گنا اللہ تعالیٰ چھاڑ دیتا اور معاف کر دیتا وہی تو بج ہے جب چہرے کو دھوتا ہے تو من خلاج تو چہرے کے گنا معاف ہو جاتے ہیں اور ایک حدیث میں تخرج من اطراف لے جاتی گناہوں کے قطرے گرتے ہیں داڑھی کے ایک ایک بال سے یہ حدیث بھی داڑھی کی فضیلت ہے کہ جب انسان بدو کرتا ہے ایک ایک بال داڑھی کا ترک کرتا ہے تو ہر گرے قطرے کے ساتھ گناہ معاف ہوتے ہیں جس کی داڑھی نہ ہو وہ اس فضیلت سے مستقل محروم ہے یہ روزانہ بار بار یہ عمل دوہرایا جاتا ہے اور داڑھی کے ایک ایک بال کے ایک ایک قطرے سے ایک ایک قطرے کے گرنے سے گناہ جھڑتے اور معاف ہوتے ہیں اسی طرح ہاتھوں کو دھوتا ہے ہاتھوں کے گناہ معاف حتیٰ کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ تخل فتح من انام رہی یا من تحت آواف رہی کہ گناہ گر جاتے ہیں جھڑ جاتے ہیں اس کے پوروں سے اور ناخنوں کے نیچے سے انسان کے ہاتھوں کے ناخن اور ہاتھوں کی چل ان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بہت تنگ ہوتا ہے اس تنگ فاصلے سے بھی گناہ گرتے اور جھڑتے ہیں اور جو پاؤں ہوتا ہے تو پاؤں کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں کسی غلط مقام پر چل کر گیا تو پاؤں دھونے کی برکت سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ جو پاؤں کے ناخن ہیں ان کے اندر سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں اور فرمایا کہ تم مکانہ مشرق مسجد بسلا تو وضو کے عمل سے گناہ جھاڑ چکا اب یہ بندہ مسجد کی طرف جا رہا ہے اور جا کر نماز ادا کرے گا یہ دو عمل اس کے لیے اضافی اجر کا باعث بن جائے گا گناوں سے تو پاک صاف ہو چکا وضو سے گناہ جھڑ چکے اب اس کا مسجد کی طرف جانا اور نماز ادا کرنا یہ ایک اضافی اجر ہوگا ایک زائد زائدر ہوگا جو اس کو مستقل حاصل ہوگا تو نبی رسرام نے اس تفصیل سے گناہوں کا جھڑنا ذکر فرمایا ہے ایک حدیث میں اذا تو العبد المسلم خرجت الفتا من رہی و باسا رہی وہ جدہ ہے جب ایک بندہ مسلم وزو کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے کانوں سے ہاتھوں سے پاؤں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں تو یہ ایک عمل جو اللہ رب العزت نے مایا کس قدر گناہوں کی بخش کا باعث ہے اللہ تعالیٰ کے ردا کے حصول کا باعث ہے محد نے باپ قائم کیے ہیں کہ خواب امن بات تو شخص وزو کر کے اپنے بستر پر آتا ہے اور دائیں کروٹ لیٹ جاتا ہے اس کا کیا سوال ہے وزو کر کے با بزو بستر پر آئے اور پھر لیٹ جائے سنت کے مطابق اللہ رب العزت اپنا ایک فرشتہ مقرر کرتا اس کو ڈیوٹی دیتا ہے کہ اس بندے کے پہلو میں تم رات گزارو اور میرے بندے کے لیے رحمت و بخشش کی دعائیں کرتے رہو با وضو ہو کر بستر پر آنا اور آ کر لیٹ جانا یہ وضو کا عمل کتنا محبوب ہے کہ ایک فرشتہ معمور ہوتا ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس کے لباس کے اندر جو لباس پہن کر وہ سوتا ہے اس لباس اور اس کے بدن کے درمیان وہ فرشتہ رات گزارتا ہے اور رات بھر بندے کے لیے مغفرت الرحمت کی دعا کرتا ہے صحیح مسلم کے ایک حدیث کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن قبرستان کی زیارت کی جنت الفطح کی قبرستان میں داخل ہوئے اور یہ دعا کی السلام علیکم یا میں ان شاء اے مومن قوم کے گھر والوں جنترپتی والوں تم پر سلامتی ہو ہم بھی انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں سلامتی کی دعا فرمائیں اور انشاءاللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں ان شاء اللہ کیوں کہا موت تو یقینی ہے جو سب پہ آنی ہے اس کی دو توجی ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ یقینی شے بھی اللہ کی مشیت سے آتی ہے کوئی شے یقینی ہو یا غیر یقینی سب کا فقوڑ اللہ تعالی کی مشیت کے تابع ہے اس لیے ان شاء اللہ فرمایا دوسرا انشاءاللہ کا تعلق بے سے ہے کہ اللہ نے چاہا تو ہم تم سے ملنے والے ہیں اللہ تعالیٰ جہاں چاہے موت آ جائے جس قبرستان کی آپ زیارت کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اسی قبرستان میں آپ کی تدفین ہو اور ہو سکتا ہے وہاں نہ ہو کسی اور مقام پر ہو موت کہیں بھی آ سکتی ہے ان شاء اللہ کا تعلق تمہارے ساتھ ملنے میں ہے کہ ان شریف تمہارے ساتھ انشاءاللہ ہم مل جائیں گے اگر اللہ نے چاہا اور اگر تمہارے ساتھ ملنا نہ چاہا کسی اور مقام پر موت آئی تو وہاں تدفین ہو جائے گی تو یہ انشاءاللہ کی توجہ ہے باقی موت یقینی بلکہ موت کے ناموں میں سے ایک نام یقین ہے کیونکہ یقینی آنے والی ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ سندی شاہ فرمایا ودی دا اندر خوانا ہماری یہ خواہش اور یہ چاہت ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھ لیں میری یہ چاہت ہے کہ اپنے بھائیوں کو دیکھ لوں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ السما اخوانک ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں فرمایا کہ نہیں انتم اصحابنا تم میرے اصحاب ہو صحابہ ہو وہ احوان دین لمبیا تو بہ اور میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو اب تک آئے نہیں آئیں گے تم میرے اخوان نہیں بلکہ اصحاب ہو اصحاب صاحب کی جمع جس کا ہمارا ساتھی اور دوست تم میرے ساتھی ہو میرے اصحاب ہو اور میرے اخوان میرے بھائی اب تک آئے نہیں وہ آئیں گے بعد میں آئیں گے وہ نبی اسلام کی امت کے جو افراد ہیں ایمان لانے والے ان کی دو قسمیں ایک اصحاب دوسرے اخوان اصحاب سے مراد آپ کے صاحب اور اخوان سے مراد وہ تمام مسلمان جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں وہ اللہ کے پیغمبر کے اخوان ہیں بھائی نبی اسلام نے اپنا بھائی قرار دیا اصحاب اور اخوان میں کیا فرق ہے اصحاب میں زیادہ غسل تھے جو ساتھی یا صحابی یا دوست ہوتے ہیں وہ دینی اعتبار سے بھائی بھی ہوتے ہیں تو صحابیت میں اکوبت بھی ہے اور صحابیت بھی ہے لیکن جو اقبال ہوں گے بھائی ہوں گے وہ صحابی نہیں ہو سکتے صحابی صاحب کی جمع بمانا دوست بمانا ساتھی یہ عام لغوی معنی ہے لیکن صحابی کا ایک دینی مفہوم ہے ایک شرعی اصطلاح ہے یہ اس کا معنی ہے کہ صحابی وہ شخص ہے من لقی النبی مذاقی نبی تو ماضا ایمان جو اللہ کے پیارے پیغمبر سے ملا ہو ایمان کی حالت میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس نے اللہ کے پیغمبر کی زیارت کی ہو ایمان کی حالت میں مگر یہ تعریف مکمل نہیں ہوتی با صحابہ نابینا بھی تھے جو اللہ کے پیغمبر کے دیدار کے شرف سے محروم تھے جیسے عبداللہ بن متھوم ملاقات تھی زیارت نہیں تھی اس لیے صحابی کی جامع معنی تعریف یہ ہے کہ جس کی نبی السلام سے ملاقات ثابت ہو بحالت ایمان اور وہ ایمان ہی پر مرا ہو کچھ لوگ ایمان لائے تھے مگر بعد میں مردد ہو گئے وہ صحابیت سے خارج ہو گئے تو صحابی وہ ہے جو ایمان کی حالت میں اللہ کے بیخمبر سے ملا ہو اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہوا ہو یہ ایک الگ شرف ہے باقی جو وہ عمل کریں گے اس عمل کا ان کو ادر و جزا حاصل ہوگا مگر شرف صحابیت جو ہے یہ بھی ایک عظیم شرف ہے قرآن پاک صحابہ کرام کی زندگی کو ایک مثال اور نمونے کے طور پر پیش کیا ہے فی الحم مسلم آمن تم پہ ہی فقط اگر ان لوگوں کا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہوا تو پھر یہ ہدایت پر ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب تہتر فرقوں کی خبر دی فرما کہ بہتر جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے اور یہ لوگ وہ ہیں جو اس چیز پر قائم ہوں جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں یہ شرف صحابیت ہے جن کے ایمان کو منحج کو خلق اور سیاست کو جن کی عبادت کو قیامت تکلی مثال بنا دیا گیا اور ایک نمونے اور آئیڈیل کے طور پر پیش کیا گیا حجر و ثواب کی باری آئے تو ان کے عمل کے ثواب کا عالم یہ ہے انفقا لماب اللہ نسیم کہ ایک عام شخص اگر پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اور ایک صحابی ایک پاؤ اناج یا گندم کے دانے خرچ کر دے یا کھجورے خرچ کر دے تو پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کے باوجود بھی تم صحابی کے ثواب کو نہیں پا سکتے جس نے ماد ایک پاؤ دانے خرچ کیے یہ شرف صحابیت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے را خواہنا آج ہماری یہ خواہش بن رہی ہے کہ اپنے بھائیوں کو دیکھ لیں صحابہ نے کہا ہم بھی تو آپ کے بھائی ہیں رما کہ نہیں تم میرے صاحب ہو میرے بھائی کون ہیں جو اب تک پیدا نہیں ہوئے بعد میں پیدا ہوں گے آگے کسی دور میں آئیں گے صحابہ نے پوچھے یار سود اللہ انہیں دیکھنے کی آپ کے اندر خواہش ہے جب اللہ دفاعے کا قیامت کے دن تو آپ ان کو پہچانیں گے کیسے فرما کہ انہیں امت ہی یا دونوں یوم خیال غرم میں <سؤال> پہچانوں گا ایسے کہ میری امت بھی کے دن اس طرح آئے گی کہ ان کے وزو کے آزاد چمک رہے ہوں گے ان کے وزو کے آزاد میں نور ہوگا کہ سفیدی برس یا برس کی سفید ہی نہیں بلکہ کے کائنات کی طرف سے وضو کرنے والوں کو نور عطا ہو چمک دمک حاصل ہوگی اور نبی علیہ نے یہ پہچان ایک مثال سے سمجھائی پر ایک شخص ہے ان محجن ایک شخص ہے اس کے پاس گھوڑا ہے جس کی پیشانی سفید ہے اور ہاتھ گاؤں بھی سفید ہے جسے پنج کلیاں گھوڑا کہتے ہیں اگر وہ گھوڑا ایک گھوڑا سو کالے گھوڑوں کے بیچ میں کھڑا کر دیا جائے بین بہ رہے دو من بہ من انتہائی کالے گھوڑوں میں کھڑا کر دیا جائے تو وہ شخص اپنے گھوڑے کو پہچان نہیں لے گا جو پنج کلیاں گھوڑا ہے جس کی پیشانی روشن ہے جس کی ٹانگیں روشن ہیں انہیں سو سیاہ گھوڑوں کے بیچ پہچان نہیں لے گا جی پہچان لے گا فرمایا کہ میری امت کی مثال بھی یہی ہے جو میرے اخوان جو باغ میں آنے والے ہیں ان کی پہچان بھی اسی بنیاد پر ہوگی باقی ساری امتیں کھڑے ہوں گی پورا میدان لوگوں سے بھرا ہوگا اور جیسے سیاہ گھوڑوں کے بیچ میں ایک بندہ اپنے سفید گھوڑے کو پہچان لے گا اس طرح ساری امتوں کے درمیان میں اپنی امت کے افراد کو پہچان لوں گا بہانا فرق مگر ہو اور فربا کی یہ خوشخبری ہے تمہارے لیے کہ میں اپنے صحاب و اخوان کا ہودے قاصروں پہ پہلے پہنچ کر انتظار بھی کروں گا اور استقبال بھی کروں گا اور اپنے احوان کو پہچان لوں گا اپنے بھائیوں کو پہچان لوں گا جن کے چہرے بھی روشن ہوں گے اور ہاتھ پاؤں بھی روشن ہوں گے وزو کی کثرت کی بنا پر اور یہ مقام عالی شان مقام تب ہی حاصل ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ ایک بندے کو معاف کر دے تو یقیناً جب وہ قیامت کے دن آئے گا اس شان سے آئے گا کہ میدان محشن اس کا شوہرا ہوگا اور اس کے آدھائے وزو چمک رہے ہوں گے مانا یہ بندہ وزو کرنے والا نمازیں پڑھنے والا اللہ کی طرف انعامت کرنے والا اور اللہ کو عزت توبہ کرنے والا بندہ ہے جس سے اللہ اس مدر راضی ہے کہ اس کے وزو کے ادا چمکا رہا ہے اور ان کو منور کر کے میدان محشر میں ان کی شہرت قسم سبب رکھا ہے کہ ان کے وزو کے ادا چمک رہے ہوں گے یہ مکمل حدیث بڑے اس میں علم کے خزانے ہیں اور فضیلت کے قواعد ہیں یہاں دعا یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائیوں کا ذکر کیا کہ میرے بھائی بعد میں آنے والے مسلمان ہیں اللہ ہمیں بھی زمرے میں شامل فرما لے جو اللہ کے پیارے جو ہم پر کے اخوان ہیں جن کی نشاندہی آپ نے فرمائی اللہ ہمیں بھی آپ کا اس زمرے میں شامل فرما لے اور قیامت کے روز آزائے چمک رہے ہوں تو یہ بزو کے ساتھ تعلق کے فضائل ہیں ایک عمل چھوٹا سا عمل جس کو دن میں بار بار دہرایا جاتا ہے کس قدر یہ گناہوں کے بخشش پر منتج ہوتا ہے یہ کون بندہ جس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں یہ بندہ وہ ہے جس کے پاس سزیرہ گناہ کبیرہ گناہ نہیں لیکن اگر کبیرہ گناہ بھی ہے اور سزیرہ گناہ بھی ہے تو وزو کے عمل سے سزیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے کبیرہ گناہ باقی رہ جائیں گے ان کی بخشش کے لیے یا یادین امن ہوں تو وہ تحمۃ النسوح خالص توبہ کر لو خالص توبہ ایک مکمل پشیمانی اور نظامت کے ساتھ اور معصیت کے اطلاع اور اس کو چھوڑ دینے کے ساتھ خالص توبہ کر لو تو بندہ ان سارے اعمال سے اور قبت النسوح سے گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا اللہ پاک توفیق بھی فرما دے گناہوں کی بخشش جنت کے داخلے کی اساس ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی گنا ہوا